ان الحمد لله والصلاه على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الاذینہ ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں میں تھے حضرت المعت موت کے ڈر سے یعنی نکلے تھے فقالہ کہا لَهُمُ اللہ ان کے لیے اللہ نے موتو مر جاؤ تم ثم احیاہم پھر زندہ کیا اس نے ان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لدو فضل البتہ فضل والا ہے علی سے لوگوں پر ولا اکثر اللہ سے اور لیکن اکثر لوگ لا یشقرون نہیں شکر کرتے یہ ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ قوم کون سی تھی اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یا اس سے بھی پہلے کی یہ قوم تھی اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے ابن کثیر نے ضرور ذکر کیا ہے داویدان ایک بستی کا انہوں نے نام لیا ہے جو دریائے اردن پر واقعہ ہے دریائے اردن کے اس قریب کہ اس بستی کی نشاندہی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ روایات تاریخی روایات ہیں ان کے اوپر اس طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو ایک قوم کا ذکر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا سے کیا مراد ہے یہ پہلی قوم کا واقعہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا تھا نہیں یہاں دیکھنا یا دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ کسی واقعے کی اہمیت کے پیش نظر یہ انداز اسلوب ہے کہ اس کی اہمیت بیان کرنا اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ جو دعوت دے رہے ہیں اس کو اہمیت دینے سے کے لیے یہ ایک انداز بیان ہے اور پھر اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایسے واقعات جو معروف ہوتے ہیں یعنی ان کا تذکرہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جیسے علم طرح کئی فلا ربوں کا الفیل اسحاب الفیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہی لفظ وہاں بھی استعمال کیے وجہ کیا تھی کہ وہ واقعات اربوں کے ہاں معروف تھا ایک معروف واقعہ تھا ایک مشہور معاملہ تھا تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو واقعات معروف ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے پھر ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اعتبار سے امت کو یہ سبق ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تربیت ہے اور سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی ہے گویا کہ پوری امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو غلطیاں پہلی قوموں نے کی ہیں ان غلطیوں سے تم نے باز رہنا ہے تو مقصد یہی ہے کہ اہمیت کا انداز ہے یہ اسلوب بیان ہے قرآن مجید کا تو فرمایا علم ترا الدین حرجو من دیا رحم یعنی ایک تفسیر اس کی یہ ہے علم ترا یعنی علم تعلم علم تعلم کیا آپ کے آپ کو یہ معلوم نہیں یعنی گویا کہ آپ اس کو معلوم کیجئے یہ مقصد ہے آپ اس کا علم آگے لوگوں کو بتائیے اس کے لیے دعوت پیش کیجئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب بیان کا اہمیت کے پیش نظر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنا علاقہ اپنا گھر اپنی بستی اپنا ملک چھوڑا تھا کس لیے چھوڑا تھا حضرت مئو موت سے ڈر کر وہ اپنے گھروں سے شہر سے نکل گئے تھے وہم ان اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھے ہزاروں میں تھے کتنے ہزار تھے اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے لیکن بہم الوف ان کہہ کر اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح کیا ہے کہ وہ تھوڑے نہیں تھے وہ بہت زیادہ تھے جو بستی چھوڑ کر علاقہ چھوڑ کر نکلے تھے بہت بڑی تعداد میں تھے شیخ محمد بن صالح علیہسمین نے بعض روایات کو جمع کر کے کہا کہ غالباً وہ اسی ہزار کی تعداد میں تھے اور جا کر وہ اپنا شہر علاقہ چھوڑ کر ایک وادی میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور وہ وادی ساری ان کے ساتھ بھر گئی یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے نکلے کیوں تھے حضرت الموت موت سے ڈر کر بھاگے تھے اس میں دو تفصیلیں کی گئی ہیں ایک تو موت سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں وبا پھوٹ گئی تھی ایسی بیماری تھی تعاون تھا ابن کثیر نے تعاون کا ذکر کیا ہے کوئی ایسی وبا کوئی ایسی بیماری کہ جس سے بہت زیادہ کثرت سے موتیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے موت سے ڈر کر اپنا شہر علاقہ چھوڑ دیا اور ایک وادی میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا ایک تو یہ تفصیل کی گئی ہے اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے جو سیاق کلام سے زیادہ کے ساتھ زیادہ نسبت رکھتی ہے زیادہ مناسب ہے کہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کا اور اس کی ترغیب ہو رہی ہے اگر سیاق کلام کو سامنے رکھا جائے پھر ڈر ان کو اس بات کا ہوا کہ ایک قوم بہت بڑی طاقتور قوم ان کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی وہ اس حملے سے ڈرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو بچ نہیں سکتے مارے جائیں گے تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر دور جا کے ایک وادی میں آباد ہو گئے پڑاؤ ڈال دیا جبکہ شہر جو ہے انہوں نے خود چھوڑا اور وہ دشمن کے قبضے میں آ گیا ایک تفسیر جو ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے اور آگے جن کا جتنا تذکرہ ہے وہ اس سے زیادہ نسبت رکھتا ہے اللہ اکبر تو جب وہ موت سے ڈر کر بھاگے تو کیا وہ بچ سکے فرمایا فقال الحم اللہ مو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مر جاؤ موت سے ڈر کے بھاگے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے ابن کثیر نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو یعنی یہ یہ کیا کہ دو فرشتے بھیجے اور انہوں نے اتنی زور کی چینخ لگائی کہ سارے ہی مر گئے کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے اللہ اکبر ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر لیا اس میں روایات بڑی بیان ہوئی ہیں ابن کثیر نے بہت ساری روایات جمع کی ہیں کہ ایک نبی کا ذکر گزر ہوا تھا وہ مر چکے تھے اور پتہ نہیں کتنی مدت گزر چکی تھی سب کچھ ان کا بکھر چکا تھا کچھ نہیں بچا تھا اور ہڈیاں تک مٹی کھا گئی تھی لیکن یہ آثار نمایاں تھے موجود تھے تو جب ایک نبی کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بہت بڑی سزا ملی ہے تو ان کو تو زندہ کر دے تو اللہ نے اس نبی کی دعا کر کے ان کو دعا قبول کر کے ان کو زندہ کر دیا ابن کثیر نے یہ روایت بیان کی ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان ساری روایات کا بس مطلق تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا خود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بات واضح نہیں کی توجہ بیان نہیں کی تو پھر اسرائیلی روایات سے یا مختلف تفصیلی روایات سے ہم ان چیزوں کو پیش کریں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ جو دعوت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جو ہدایت اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں دینا چاہتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس دعوت اس میں کیا ہے کہ موت سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے بارے میں تعاون کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر یہ وبا پھوٹ پڑے تو اس بستی کے رہنے والوں کو بستی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اور جو لوگ پہلے سے وہاں موجود نہیں وہ اپنی کسی غرض سے ایسے علاقے ایسے بستی کے اندر آنا چاہیں تو ان کو آنے کی اجازت نہیں نہ باہر سے کسی کو آنا چاہیے نہ ایسی وبا مرض کی بستی سے لوگوں کو نکلنا بھی نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس سے کیا مقصد ہے واضح کرنا کیا مقصد ہے کہ ان چیزوں میں موت نہیں ہے یہ جو مثلاً ہمارے ہاں معروف ہے نا کہ جی یہ وبائی امراض ہوتی ہیں وبائی امراض ہوتی ہیں اور یہ وبا جب پھیل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہیں وہ موتیں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادبا بلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعد کسی مرض کے متعدی ہونے کا انکار کیا ہے کہ بھئی یہ فرمایا کہ یہ ایک مثال دیا ہے کہ ایک اونٹ سے دوسرے کو لگ گئی دوسرے سے بیماری تیسرے کو لگ گئی اور اتنے مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ پہلے سے پہلے کو کہاں سے لگی وہ مرض پہلا اونٹ اس بیماری کا شکار ہوا تو پہلے کو کہاں سے لگی تو اس کو بطور دلیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ مرضیں متعدی نہیں ہوتیں لیکن پھر وہاں سے نکلنے پر پابندی کیوں لگائی کہ اس سے بندہ جو ہے اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتا ہے اللہ پر توکل کمزور ہو جاتا ہے ہاں جی اور باہر سے کوئی اگر آ کر اس کا شکار ہو جائے تو خام خواہ یہ افواہیں اڑ جاتی ہیں کہ جی اس وہاں جانے کی وجہ سے یہ مر گیا تو یہ جو تو چیزیں ہیں جو انسان کے عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہیں جو ایمان انسان کے ایمان کو متاثر کرتی ہیں اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا گیا ہے یہ حکمتیں ہیں ان چیزوں کے اندر اور بہرحال اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے وہ مرض کا شکار ہوتا ہے جس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتا جس کی موت آنی ہوتی ہے اس کا یہ سبب بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی ان وہ بیماری سے بھی بچ جاتے ہیں تو یہ اس قسم کے عقیدے رکھنا ہی صحیح نہیں ہے کہ مرضیں متعدی ہوتی ہیں یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف چیز ہے بہت زیادہ خاص طور پہ جدید جو طب ہے یہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس چیز پر بہت اعتماد رکھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ کہ جی امراض پھیلتی ہیں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور یہ وبا پھیل یہ چیزیں جو ہیں نا جی یہ ان کے ہاں بہت ہے میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹروں کا نا ایک بڑی جو بہت سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی میٹنگ میں میں نے یہ بات کہی یعنی پروفیسر سطح کے جو ڈاکٹر ہیں اور غیر ملکی دورے کرتے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے پیپرز لکھے ہیں میں نے کہا بھائی یہ دیکھو جدید میڈیکل میں میڈیکل سائنس کے اندر یہ بہت زیادہ اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بیماریاں اس طرح پھیلتی ہیں اور ایک دوسرے کو لگتی ہیں اور بعض بیماریاں وبائی ہوتی ہیں جبکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کی بات اتنی پر حکمت بات ہے کہ اپنے پاس سے نہیں اللہ کی طرف سے نبی کہتا ہے بولتا ہے اور حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ادوا کا لفظ بولا ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کیا اس بات سے کہ مرض متعدی نہیں ہوتی اور جب کہ آپ کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ مرض متعدی ہوتی ہیں وبائیں پھیلتی ہیں اور وہ موتیں ہوتی ہیں اور نقصانتا ہے جبکہ عملاً یہ چیز دیکھنے میں بھی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کی اس ٹیم میں باقاعدہ بحث ہوئی اور اس بات کو چونکہ ماشاءاللہ وہ اچھے تھے یعنی دینی اعتبار سے مضبوط تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ہم یعنی یہ نہ مانیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی پڑھتا ہے اور یہی پھر آگے پڑھاتے بھی ہیں لوگ اور اسی کو چلاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ پھر کیا ممکن ہے کہ ایک ایسا پیپر تیار کیا جائے ہمارے سینئر پروفیسرس ڈاکٹرز جو میڈیکل سائنس میں جو ماہر ترین لوگ ہیں اور خاص طور پر متعدی امراض سے جن کا تعلق ہے جن ڈاکٹر سے سپیشلائزیشن جنہوں جن نے کر رکھی ہیں تو کیا آپ ایسا پیپر لکھ سکتے ہیں جس میں یہ بات ثابت کریں دلائل کے ساتھ کہ مرضیں متعدی نہیں ہوتی تو یہ پچھلے سال کی بات ہے یہ ہمارے ڈاکٹر کی جو مسلم میڈیکل مشن مسلم میڈیکل مشن یہ ہمارے ڈاکٹروں کی اور اس کے اندر ماشاءاللہ پروفیسر سیرین ترین ڈاکٹر موجود ہیں تو پچھلے سال سے تو میں نے ان کو یاد دہانی بھی کروائی ہے اور امید ہے انشاءاللہ اس پر ڈاکٹرز کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے نا ایک بالکل نئی چیز ہوگی اگر وہ تیار کرتے ہیں محنت کی ظاہر ہے محنت تو بہت لگے گی اور پوری میڈیکل سائنس کی ٹکر پر کھڑے ہونے والی بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی چیز کو چیلنج کر دیں کہ جس کو ساری دنیا م... یعنی تسلیم نہیں ایمان لا کے بیٹھی ہے لیکن یہ ضروری ہے بھائیو ہم تو اللہ کے نبی کی بات اس پر ہمارا ایمان ہے سمجھا گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا لا ادوا لا ادوا بہت سختی سے اس کی تردید فرمائی ہے تو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم کریں گے کہ کہ اس کے لیے ہمارے سینئر ڈاکٹرز پروفیسرس وہ اس کے لیے کوئی اچھا پیپر تیار کریں ظاہر ہے کہ وہ پیپر پوری دنیا کے لیے چیلنج ہوگا اس کو بڑی محنت سے تیار کرنا ہوگا بڑے دلائل سے اس پر بات کرنا ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بہت ہے کم از کم یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے شریک خلاف ہے یہ نظریہ جو اس وقت میڈیکل سائنس کے اندر یہ بنا ہوا ہے ہاں جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے جو مقصود ہے عیسائیت کے اندر جو ہدایت مقصود ہے جو دعوت مقصود ہے وہ کیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے علاقے چھوڑنا یہ غلط ہے موت کے ڈر سے موت سے بھاگنا موت سے بھاگنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو اگر وہ وبا میں کسی تعاون یا ایسی مرض سے بھاگے تو بھی غلط اور اگر اگر اس وجہ سے بھاگے شہر علاقے چھوڑ کے کہ یہاں دشمن کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ اگر حملہ آور ہو گیا تو ہم نہیں ہم بچ نہیں سکیں گے مقابلہ کرنے کی بجائے جہاد کرنے کی بجائے اپنے وسائل جمع کر کے تیاری کر کے دشمن کے خلاف کھڑا ہونا اور اپنے شہر کو کی حفاظت کرنا دفاع کرنا اپنے علاقے کو دشمن سے بچانا اور اس کے لیے جہاد اور قتال کرنا اس کی بجائے بھاگنا اور بھاگنا بھی اس وجہ سے کہ موت نہ آ جائے یعنی جہاد کا معنی تو مرنا ہے نا جہاد کا معنی شہید ہونا ہے شہید ہونا بھی تو موت مرنا ہی ہے نا تو شہادت بھی تو ایک موت ہی ہے نا تو یہ موت سے ڈرنا بھاگنا علاقے چھوڑ دینا جی کہ دشمن حملہ کرے گا نہیں بچ سکیں گے جہاد کی بجائے تو جہاں جاؤ گے اینما تکونو موت ہو ولو کنتم تم فی بروج ج یہ بھی جہادی کا تذکرہ ہے جہادی کا تذکرہ ہے اور لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جہاد سے ڈر کر بھاگتے ہو اس لیے کہ مر جاؤ گے اور تمہیں دشمن مار دے گا فرمایا کہ جہاں بھی بھاگو گئے موت وہاں مل جائے گی بلو کن تم فی بروج مشیدہ تم ایسے جنا قلعوں میں بند ہو جاؤ جن کے اندر داخل ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہوگا مر تو وہاں بھی جائیں گے جب اللہ کی طرف سے موت آتی ہے ایک معروف واقعہ ہے ایک اخبار میں پڑھا ہم نے کہ ایک تجربہ کیا گیا کہ کیا موت آتی ہے کس طرح آتی ہے تو ایک شخص کو نا جی وہ پورا سسٹم انہوں نے سیٹ کر کے اس کو آکسیجن کا اور دوسرا تیسرا بنا کے ایک اس طرح شیشے کے اندر اس طرح اس کو بند کر دیا ہے جی کہ کوئی باہر سے چیز اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی کسی طریقے سے بھی نہیں جا سکتی تھی تو وہ تجربہ کیا گیا کہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی فرشتہ آتا ہے وہ روح قبض کرتا ہے اور جان نکلتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک تجربہ کیا گیا تو جب اس کی موت کا وقت تھا تو شیشہ تڑکا ٹوٹا اور وہ مر گیا ان کے سارے سسٹم جو انہوں نے لگا رکھے تھے ایئر ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہاں جی وہ سارا ہی فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنا اور اپنے وسائل کی بنیاد پر موت سے بچنے کی کوشش کرنا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قوت کو چیلنج کرنے والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں سمجھائی ہے جہاد سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے جہاد میں موت نہیں ہے بھئی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے جس کو موت دینا چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے تو یہ نظام اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ پھر یہاں ٹھیک ہے جس, جہاں جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس اپنا دفاع کرو اپنے دفاع کے لیے یعنی جو بھی طریقے ممکن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت دے رکھی ہے وہ کرو لیکن یہ یقین رکھو کہ موت سے تم پھر بھی نہیں بچ سکتے یہ موت کا معاملہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے ایک مقرر ہے اس سے بچ کر موت سے ڈر کر بھاگنا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے ہاں جہاد میں پیچھے نہیں ہٹنا جہاد شروع ہو جائے اور بندہ جہاد کے اندر دشمن کے سامنے موجود ہو تو اس حالت میں یہ جہاد فرض عین ہوتا ہے اور اس کا پیچھے ہٹنا ایسا اکبر القبائر ہے ایسا کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر کہ بہت مشکل ہے معافی بھی اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے وہ صورتیں جس جن کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک صورت یہ بھی ہے کہ دشمن کا آمنا سامنا ہو پھر وہاں آدمی پیٹ نہ دکھائے بھاگے نہیں بلکہ ہر صورت میں وہاں لڑے لڑ کر یا دشمن کو زیر کر دے یا پھر اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دے تیسرا کوئی راستہ اس کے لیے ایمان بچانے کا نہیں ہے اللہ یہ کہ بعد میں اس کی توبہ خالص ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بڑی زبردست چیز ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ موت ضروری نہیں ہے کہ یہاں آ جائیں سمجھ آ گئی یہ ہے وہ بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمجھائی ہے اور اسی کو زیادہ اہمیت دینی ہے تو فرمایا کہ جب وہ بھاگ کے نکلے بہت بڑی تعداد میں علاقہ بستی چھوڑ کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ اب اب چلو یہاں موت تمہارے لیے آ گئی مر گئے سارے کوئی بھی نہیں بچا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اللہ اکبر اس سے کیا مطلب واضح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو بھاگنے والوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے آخرت میں قیامت میں حساب کے لیے لوگوں کو اپنا سامنے کھڑا کر لے گا یعنی اس واقعے کو یہ دلیل بنایا گیا ہے کہ یہ حیات بعد الموت کا جو ایمان اور عقیدہ ہے نا دیکھو نا اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں آگے انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر بھی آپ پڑھیں گے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے پھر زندہ کر لیتا ہے پیچھے بھی آپ پڑھا ہے نا بنی اسرائیل کے جو وہ ستر گئے تھے ہاں جی سب کو سب کو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی پڑھا ہے نا آپ نے تو پھر دعا کی مسائل اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا ایسے متعدد واقعات موجود ہیں کہ دنیا میں مارنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا اگر یہ واقعات دنیا کے اندر موجود ہیں تو کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو کرے گا یہاں تو کسی کسی کو کیا ہے نا وہ ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پہ یہ چیزیں واقعات لوگوں کو سمجھائیں دوبارہ زندہ کر کے لیکن قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دوبارہ زندہ کر لے گا ہاں جی ان اللہ حلدو فضل الداز یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور بھائی موت بھی اللہ کا فضل ہے ہاں اگر مرتے ہی نہ لوگ جتنی دنیا با اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی بھی نہ مرتا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے ہی ہوتے تو کیا نظام چلتا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نظام کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں بڑا فضل والا ہے وہ اپنے بندوں پر اس کا موت و حیات کا یہ سلسلہ سارے کا سارا پیدا کرنا بھی اور زندہ رکھنا بھی اور پھر اس کے بعد موت دینا بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس کے فضل پر اللہ پر اس کی حکمتوں پر مبنی یہ نظام ہے اگر یہ نظام موت و حیات کا نہ ہو ہاں جی تو پھر کائنات میں نہ وہ حسن باقی رہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں ہر چیز ہی ڈسٹرب ہو جائے پر اللہ کا ایک نظام وہ اللہ اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے فضل والا ہے کرم والا ہے اس کی رحمتیں ہیں اس کی عنایتیں ہیں اللہ اکبر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یعنی جو مانتا ہے نا کہ واقعی ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں اس پورے اللہ کے ہر نظام کے اندر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بیماریاں آتی ہیں بیماریوں کے بعد شفائیں ملتی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہے امتحان آتے ہیں ازمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے تو ان چیزوں پر جو بندہ صحیح ایمان لاتا ہے نا وہ پھر اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے زندہ زندگی پر بھی موت پر بھی ہر چیز پر دیکھو نا ایک شخص دنیا میں ایمان کی حالت میں زندہ رہا اور بہت اعلیٰ ایمانی حالت کے اندر شہادت کی موت کے ساتھ اس کو دنیا سے اللہ تعالیٰ نے رخصت کیا کتنا اعزاز و اکرام سے نوازا موت بھی تو اعزاز ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی اور یہ کتنی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے دنیا کی مصیبتوں مصیبتیں یا ختم ہو جاتی ہیں تو جب ان ساری چیزوں کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے تو ایمان والے تو شکر ادا کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں تو وہ شکر نہیں ادا کرتے ہمیشہ منفی چیزیں نکالتے رہتے ہیں جی موت و حیات کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو شکر والے نہیں ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں یہ بڑے بڑے دانشور ہیں جدید ہیں یہ سارے لوگ یہ ہمیشہ منفی انداز اختیار کر کے یعنی اعتراضات تنقید دیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو حدف تنقید بنا لینا پھر وہاں کہاں شکر کرے گا ایسا بندہ شکر تو وہ کرے گا جو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے گا سمجھ آ ہے وکطلو في سبيل اللّہ و علم الله العلیم منظلزی یقرد الذي کردن الله فیضاف لہو اد له کثیر و اللہ یکب وب سو لہ اور قطال کرو في سبيل اللہ اللہ کی راہ میں اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے منظی کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے گا اللہ کو کردن حسنا قرض حسنا اچھا قرض فیو پس بڑھائے گا دگنا کرے گا اس کو لہو اس شخص کے لیے ادآفن کئی گنا کثیرا بہت زیادہ واللہ اور اللہ تعالی یک بی تن کرتا ہے ویکسو تو اور پھیلاتا ہے وہ اور اسی کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے تم ہاں جی یہ آیتیں سری جہاد کے لیے ہیں تو اگر یہ سارا سیاق سامنے رکھا جائے تو پھر وہ پچھلی آیت بھی اسی سے متعلق ہو جاتی ہے اور وہ بھاگنے والے گویا کے جہاد کے خوف سے موت کے ڈر سے یہ بھاگے تھے دشمن کا خوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وقاتلو فی سبی اللّہ اور قطال کرو اللہ کی راہ میں یہ خطاب ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس طرح لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں جہاد سے روگردانی کرتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں یادین آ منک مداقیت دنیا من الآرا فمام الحیات دنیا فل آخرت اللہ کلیل اے ایمان والو تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے زمین پر بوجل ہو کے بیٹھ رہتے ہو تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو اور آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے یاد رکھو آخرت دنیا یعنی جو ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی گویا کہ لوگ جو بھاگتے ہیں نا ڈرتے ہیں جہاد سے روگردانی کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کہ اس میں قربانی ہوگی موت ہوگی ہاں جی نے دنیا میں رہنا ہے لا یو عمر و الفسنہ یہ یہودی خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایک ہزار سال دنیا کے اندر زندگی ملے تو زندگی کے اتنے شوقین تھے یہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم جہاد کا انکار کرنے والے تھے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ جن مصیبتوں میں بیماریوں میں خرابیوں کے اندر مبتلا تھے وہ اور انہوں نے اتنا نقصان کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل فضل جہاد مراد ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت مراد ہے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا ہے اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم جہاد کرو قتال کرو اللہ کی راہ میں وقاتل فی سبیل اللہ قتال کرو جہاد کرو اچھا لفظ جہاد نہیں بولا یہاں لفظ قطال بولا جہاد کی تو لوگ تو جہاد کر لیتے ہیں طویلیں کر لیتے ہیں یہ بھی جہاد ہے جی ہر کوشش کا نام جہاد ہے جی ہاں جی ہر چیز کو اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسا بولا کہ جس میں طاویل کی گنجائش ہی کوئی نہیں وقات لوفی سبی اللہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اللہ کی راہ میں قتال کرو اور قتال جانوں کے ساتھ ہوتا ہے جانوں کی قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے جی یہ باتوں کے ساتھ نہیں ہوتا یہ باتوں کے ساتھ نہیں ہوتا یہ قلموں کے ساتھ نہیں ہوتا یہ جہاد جو ہے یہ کتال جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو پیش کرنا مقابلے کے لیے قربانی کے لیے شہادتوں کے لیے اور دشمن کی قوت کو زیر کرنے کے لیے یہ قتال باقاعدہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ اکبر ابنِسمین یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں دو چیزیں اللہ تعالی نے شامل کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاد قتال جو ہے وہ صرف اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے دین کے غلبے کے لیے ہونا چاہیے کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے کسی حمیت کے لیے نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے ایک اپنے خاندان کی عظمت کے لیے لڑتا ہے ہاں جی مختلف صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ و سلّم کے سامنے بیان کی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا من علیہ لکون کلمت اللہ ہیلیہ فہ وفی صبی اللہ کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے غالب ہو جائے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے خاندانی وجاہت کے لیے اور کسی اور غرض کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ اللہ کے دین کی دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اسلام کے دشمن کے ساتھ یہ ہے فی سبیل اللہ ایک تو شیخ صاحب نے لکھا کہ یہ مراد ہے اس سے اور دوسری چیز انہوں نے فی سبیل اللہ سے مراد یہ لی ہے کہ اس جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے فی سبیل اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے بھی جس کے خلاف بھی کرنا چاہیں اپنی مرضی سے اپنی پسند سے ہاں جی یہ کرنا چاہیں نہیں بلکہ اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے جہاد و اللہ کے دین کے لیے اور ساتھ یہ طریقہ بھی اس کا فی سبیل اللہ میں شیخ محمد بن صالح لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں طریقہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ عمل ہے عمل ہے ہر عمل کا ایک طریقہ ہے جس طرح نماز کا ایک طریقہ ہے حج کا ایک طریقہ ہے اور وہ نماز کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے حج کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے تو جن چیزوں میں تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فرما دیا ہے اور وہ شریعت میں باقاعدہ اصول بن گیا ہے فرمایا اس پر جب جہاد کیا جائے گا تو وہ فی سبیل اللہ ہوگا بڑی زبردست بات ہے اچھا میں الحمدللہ اس بات کو نا تلاش کر رہا تھا یہ یہ جو بات ہے نا آ, اس میں پڑھا تو کئی جگہ پر ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ جس طرح شیخ صاحب نے لکھا یہ پہلے نہیں مجھے ملا تو ان کی تفسیر کے اندر پڑھ کر بڑا ہی اطمینان ہوا اسی وجہ سے دیکھیے یہ مسلمانوں کو مار داعش وغیرہ یہ جی, جتنا کام تو سارا جہاد کی بنیاد پر ہی کر رہے ہیں نا یہ لوگ اس کو جہادی کہہ رہے ہیں یہ ٹی, ٹی پی والے جب آ, آ, مسلمان حکمرانوں کو قتل کرو ہاں جی اور مسلمانوں کے یعنی ان حکمرانوں کے تحت جو لوگ ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان حکومتوں کا خاتمہ نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنا اس کا مطلب ہے وہ غافل ہیں یہ ساری پھر اپنی غفلت کی وجہ سے سب کا حکم حکمرانوں والا ہو گیا ان سب کو مارنا بھی چاہے وہ یعنی کسی مارکیٹ میں دھماکہ کر دو کسی نمازی ہیں وہ کہیں ان کی نمازوں کی کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں جی مسجدوں کے اندر دھماکے کرو کیا مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوئے کیا مسلمانوں کا قتل عین جمعے کی نماز میں سعودی عرب کے اندر داعش نے جن دھماکوں کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں وہ اکثر وہ ہیں جو جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہوئے نمازوں نمازیوں پر یہ انہوں نے دھماکے کیے اور اپنی ذمہ داریاں قبول کی تو یہ یہ جو طریقہ ہے نا اور اس کا تعین کر لینا اور اس کو جہاد تصور کر لینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل کر لینا اور اجر کی امیدیں رکھنا تو شیخ صاحب کی بحث کے بعد بہت شاندار الحمدللہ اس کے لیے وضاحت ہوئی کہ نہیں بالکل غلط ہے کہ تم اپنے طور پر جس چیز, چیز کو چاہو بنا دو نہیں اس کے لیے ضوابط ہیں کتال کے لیے جہاد کے لیے باقاعدہ ضوابط ہے باقاعدہ اس کا ایک طریق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی اعمال کے لیے سب کچھ واضح فرما دیا ہے تو یہ بھی شریعت کے باقاعدہ ضوابط کے اندر یعنی اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کو جہاد سمجھ کر اختیار کر کے قتال کیا جائے گا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اور اکثر فی سبیل اللہ کا لفظ آپ دیکھیے جہاں بھی جہاد اور قتال کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے فی سبیل اللہ کا لفظ آپ کو تقریباً ہر جگہ ہی ملے گا تو جب فی سبیل اللہ کہہ دیا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی پھر نہیں چلے گی اپنے طور طریقے یعنی نہیں چلیں گے اپنے جو آپ تعین کر لیں اور اس کا نام جہاد رکھ لیں اور جناب اس کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں یہ بالکل غلط ہے دونوں چیزیں اخلاص بھی ہونے چاہیے کہ اس محض اللہ کی اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے جہاد ہو اور دوسرے اس کے ساتھ طریقہ بھی بالکل وہی ہو جس کا شریعت میں تعین نبی کر چکے یاد رہے گا جزاکم اللہ منزل لذی عقرد اللہ کردن حسنا ہاں جی قتال کا حکم ہو رہا ہے کتال میں ایک تو جانیں قربان ہوتی ہیں اور دوسری چیز مال قربان ہوتا ہے مال جو ہے مال کے بغیر جہاد نہیں ہوتا اس کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے جہاد میں دیکھو ویسے تو ہر کام ہی مال کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں یا احادیث کے اندر بھی جہاں جہاد کا حکم آ رہا ہے بے اموالِ کم و بے اموالِ کم ایک جگہ ہے اکثر اموال کو پہلے بیان کیا ہے اور جانوں کی قربانی کا بعد میں ذکر کیا ہے لیکن ایک آیت ہے جس میں جانوں کا پہلے ذکر ہے اور مالوں کا بعد میں ذکر ہے اور وہ کون سی ہے ان اللہ حشت من المؤمنین انفسہم و اموالہم اس آیت میں انفسہم پہلے ہے اموالہم بعد میں ہے باقی اکثر آیات کے اندر اموال پہلے ہے اور جاننے بعد میں ہے یہاں بھی ویسے اس آیت میں بھی قتال ہے قتال کا حکم ہے اور اگلی آیت کے اندر پھر اموال کا حکم ہے اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہسنا دے گا کون ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی عظمت کی خاطر اس کے لیے جو خرچ کیا جائے گا اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جو جہاد کے لیے تم خرچ کرو گے ہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض کہہ رہا ہے یہ میرے اللہ کا اللہ اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے کہ میں واپس لوٹ قرض وہ ہے جس کو واپس لوٹایا جاتا ہے قرض ہوتا ہی وہ ہے جس کو واپس کیا جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ فرما رہا ہے کہ جو مال تم جہاد میں خرچ کرو گے میں اس قرض کو واپس لوٹاؤں گا صرف یہی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا فرض سمجھ کر اس کو ادا کر دو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی عظمت کے بنیاد کے اوپر یہ بات کہی ہے اور دوسرے اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا قرض حسنا شیخ صاحب لکھتے ہیں قرض حسنا سے مراد یہ ہے حلال مال دیا کرو جہاد میں حرام سے نہیں جہاد ہوتا قرض حسنہ سے مراد کیا ہے کہ جہاد کے لیے پاکیزہ مال دو قرض حسنا گویا کہ حلال مال جو ہے انہوں نے حلال سے اس کی توجہ کی ہے حلال مال جو ہے وہ پیش کرو یہ ایک بحث ہے آپ نے بھی سنی ہوگی تو اس پر ہم نے ماشاءاللہ علماء کی مجلسیں کی ہیں واقعی باتیں تو سمجھنے کی ہیں تو اس میں ہمارے علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھ کر جو بات واضح کی وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے اندر دیکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال جمع کرتے تھے جہاد کے لیے ترغیب دیتے تھے اور لوگ مال لے کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اس کا قبول کریں گے اور یہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اس کا ہم رد کریں گے آپ نے ایسا بالکل نہیں فرمایا منافقین بھی اپنے اموال دیتے تھے جہاد کے اندر مدینے کے جو منافق ہیں ایسے مرافقین جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انََََََََََ کفر اب اللہ و ہی انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بھی چندہ دیتے تھے وہ بھی ساتھ جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ انکار نہیں کیا کہ بھئی ہم تجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے عبداللہ اللہ بنو بھائی کتنے ہی مارکوں کے اندر گیا یہ الگ بات ہے کہ وہاں وہ شرارتیں کرتا رہا اس نے سازشیں کیں یا جو کچھ بھی کیا لیکن وہ جو چندے دیتے رہے یا ساتھ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انکار نہیں کیا تو یہاں یہ بحث کر کے میں سمجھتا ہوں علماء کی بات خاص طور پر حافظ عبدالسلام صاحب نے اس مسئلے کو پھر بڑا نکھارا مجلس کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعتبار کیا ہے اور قبول کیا ہے باقی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اگر کسی کا اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا ایک بندہ اس کے اندر اس کے صدقے میں اس کے چندے میں اخلاص نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا معاہدہ ہے وہ کتنا ہی بڑا جناب عقیدے میں پختہ ہے لیکن اگر وہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ رد کرے گا ہمیں تو اختیار نہیں ہے کسی کے یعنی ان چیزوں کو رد کرنے کا سمجھا گئی ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی تھا کہ جب آپ جمع کرتے تھے تو سب ہی لا کر چیزیں پیش کرتے تھے تو یہ اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا باقی اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا معاملہ دل کا کیا ہے اور اس کا معاملہ باقی چیزوں کا کیا ہے جو چیزیں یعنی ہمارے سامنے نہیں یہ اللہ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق ان چیزوں کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے تو شیخ والے نے یہاں قرض حسنا میں جو توجیہ پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا جی یعنی ایک بندہ واضح حرام ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے وہ بہت اچھا لکھا اس پر دینے والے پر یہ پابندی ہے کہ بھئی تو حلال دے گا حرام نہیں دے گا یہ لینے والے پر یہ پابندی نہیں لگائی منظل یقر اللہ کردن حسنا کہ جو دے رہا ہے جو مال دے رہا ہے اس پر پابندی ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تیرا قرض قرض حسن ہونا چاہیے اس میں تو حلال کا اہتمام کرے اخلاص کا اہتمام کرے جی تیرا چندہ خالص اللہ کے لیے جہاد کے لیے کسی غرض کے لیے دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ اس کو پابند کیا گیا ہے یہ اس کو نہیں پابند کیا گیا جس کو جس کو مل رہا ہے بات سمجھی یا نہیں سمجھی ہاں ہاں جی آگے فرمایا فیضا فہو لہو اضافن کسیرہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قرض کہتا ہے جو جہاد کے اندر مال دیا جاتا ہے اور ساتھ اس نے کہا فیضا فہو میں اس کو بڑھاؤں گا اذا فن کسیرہ اس کا تعین نہیں کیا اضعافا فن کثیرہ کتنے گنے ہیں کثیرا کا لفظ بول کر کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کتنا گنا اس کا اجر دے گا اور کتنا بڑھائے گا اس کو دیکھو نا بعض اعمال ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے جی ستر گنا اللہ تعالیٰ دے گا بعض کے بارے میں فرمایا سات سو گنا دے گا ہے نا دیسوں کے اندر ستر کا 10 کا دس گنے کا بھی ذکر ہے ستر گناہ کا بھی ذکر ہے سا اور سات ہزار کا بھی ذکر ہے لیکن یہاں جو بات جہاد میں اموال کی ہو رہی ہے اس کے اندر فرمایا فیوضائے فہو لہو اضافن اللہ تعالیٰ کتنے گناہ کرے گا بہت زیادہ کئی گنے اس کو بڑھا دے گا کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے سہان یہ چیز بھائیو اگر قرآن مجید کو آپ غور سے پڑھیں یہ انداز باقی چیزوں کے لیے نہیں ہے یہ جہاد کے لیے ہی ہے یہ جو معاملہ ہے نا اتنا بڑھانا بہت زیادہ بڑھانا سورہ باقی وہ تیسرے رکو میں تیسرے پارے میں آگے آ رہا ہے نا مصل الدین ون فکون فی صبی اللہ کمل حبن امبۃ فی کلِمبل یہ سات سو گنا بنتے ہیں ایک دانے کا اللہ تعالیٰ سات سو دانے بناتے ہیں، ہے نا تو اللہ کی رحمے میں جو مال خرچ کیا جائے گا اور اللہ کی رحمے میں سے مراد جہاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سات جس طرح ایک دانے کے اللہ تعالیٰ سات سو دانے بنا دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا لیکن یہاں آ کر وہ سات سو گنا کی بھی بات ختم کر دی اضافن کثیرہ کہہ کے اس کو اتنی وسعت دے دی کہ کتنا زیادہ ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے گنے دے گا ہر کسی کے اخلاص پر معاملہ ہوگا کسی بندے کا اخلاص کتنا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرمائے گا بلّہ یک بے دو وب یہ تنگ کرنا فراخ کرنا کسی کو رزق کم دینا کسی کو زیادہ دینا چندے دو گے جہاد پہ خرچ کرو گے جہاد میں بڑا مال خرچ ہوتا ہے تو مال ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے کام نہیں ہے یک بے دو اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے اور اللہ ہی بڑھاتا ہے جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے قسم اٹھا کے کہا صدقے سے مال بڑھتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اذافن کثیرہ کہہ دیا ہے اچھا پھر ایک اور بات ہے اذافن کثیرہ میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت میں دینا ہے یہ قید نہیں لگائی بلکہ اس کو مطلق چھوڑ دیا اللہ چاہے گا تو اضافن کسیرہ دنیا میں بھی دے دے گا آخرت میں تو یقینی ہے نا آخرت میں تو یقینی ہے لیکن آخرت کی قید نہ لگانا اور اس کو مطلق رکھنے کا سے یہ معنی بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جہاد کی برکت سے دنیا کے اندر مال کو بہت بڑھا دے گا اور پھر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ و نے اور صحابہ کرام نے جب جہاد شروع کیا تھا تو ان کے پاس مالی وسائل کیسے تھے بڑے محدود تھے اتنے زیادہ معدود تھے کہ بلکہ یوں سمجھیے کہ تھے ہی نہیں ہاں جی لیکن دیکھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا بڑھا کے بڑھا بڑھا کے کتنا بڑھا دیا سبحان اللہ عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلاح نے برمایا اے عدی تو دیکھے گا کہ ایک آدمی گھر سے سونا چاندی لے کر نکلے گا پر اس کی زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو یہ بات فرمائی تھی سبحان اللہ تو یہ اور ہوا ہے یہ صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ سب کچھ ہو چکا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلا دیا اتنا بڑھا دیا اتنا مال دے دیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی غنیمتیں کثرت سے آنا شروع ہو گئی تھیں اتنی غنیمتیں اتنی غنیمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو سو اونٹ ذبح کیے تھے وہ کہاں سے آئے تھے حنین سے آئے تھے نا ہنین سے جو غنیمت کا مال ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اتنا آیا کہ آپ نے سو اونٹ آپ ذرا آج تصور کیجئے ہمارے ہاں ایک بکرا قربان ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ جو حاجی بھی جاتے ہیں نا تو یہ تین سو ریال کا ایک جانور ذبح کرتے ہیں عموماً جی چلو بم بم کوئی اچھا ہے تو دو کرتا ہے کوئی چار کرتا ہے ایک سو اونٹ آج سو اونٹوں کی ذرا قیمت لگاؤ کتنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ ذبح کیے اس کا مطلب ہے کتنا مال اللہ کے نبی کے پاس تھا اور یہ سب کچھ کہاں سے آیا تھا جہاد سے غنیم تو میں یہ سب کچھ آیا تھا اور پھر جب تبوک میں سبحان اللہ اللہ تعالی نے بہت بڑی فتح تا فرمائی اس کے بعد تو جزیہ شروع ہو گئے تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے پاس بھیجا قبائل نے لڑنے کی بجائے جزیہ قبول کر لیے انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی غنیمتوں کی کثرت شروع ہو چکی تھی جزیہ بھی شروع ہو چکا تھا اور جون جون جہاد بڑھتا گیا غنیمتوں میں اور جزیے میں اضافہ ہوتا چلا گیا غنیمتیں اور جزیہ یہ دونوں ان دونوں چیزوں کا تعلق جہاز سے سمجھ آئی نا غنیمتوں کا تعلق بھی جہاز سے ہے اور جزیے کا تعلق بھی جہاز سے اور ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام کی معیشت کی یہ دو بڑی بنیادیں ہیں زکوٰۃ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے دو بڑی بنیادیں ایک حنیمت اور دوسرا جزیہ جزیہ کس کو کہتے ہیں ٹیکس سمجھا گئی جو ٹیکس لینے والی قومیں ہوتی ہیں نا وہ عقا بنتی ہیں اور ٹیکس دینے والی قومیں غلام بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ جزیہ آتا ہے ظاہر ہے کہ جزیہ دینے والے لوگ اطاط قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی برکت سے دنیا کے اندر اموال کی کثرت عطا فرمائی یہ ادآفن کثیرہ آپ دیکھیے نا یہ حضرت عمرت اللہ تعالیٰ نے قائد خلافت ہے اور ایران فتح ہوا ہے ایران کے فتح ہونے کے بعد کیا کچھ مسلمانوں کو ملا کتنی غنیمتیں ملی مسلمانوں نے اس کے اندر کیا انویسٹ کیا کیا سرمایہ کاری کی مجھ سارا اللہ کے نبی کے دور سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہد تک کا جہاد اس کے اندر مسلمانوں نے خود اپنی طرف سے کیا خرچ کیا جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیا واقعی اذافن کثیرہ تو یہاں بن جاتا ہے اپن دادا کریں ذرا آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ کے ذرا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اموال دیے مسلمانوں کو تو یہ جہاد سے یہ چیزیں ملتی ہیں بھائیو اللہ اکبر تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال خرچ ہو جائے گا جہاد بڑا بڑا مہنگا ہے اور بڑے اس کے اندر وسائل ہیں اور پھر یعنی ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی ہاں جی آج مسلمان ملک یہی اسی مصیبت میں ہے نا جی وہ جہاد کے انکار اگر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا ناراض ہو جائے گی ہم کیسے اپنی معیشت کو چلائیں گے اور کیسے نظام چلائیں گے یہ اس وقت عام لوگ مسلمان ملکوں کے اندر حکومتیں یہ سوچتی ہیں یہ ہے وہ عقیدے کی خرابی اور اللہ عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہے واللہ یقبض و بے دو ہیں تنگ کر دینا اور فراخ کر دینا یہ اللہ کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے حکومتوں کا کام نہیں ہے معیشتوں کا مضبوط کرنا تمہارا کام نہیں ہے اللہ کے حکموں پر تم عمل کرو پھر دیکھو لیکن ان بیچاروں نے قرضے مانگ کر معیشت چلانی ہے اور قرضے مانگتے ہیں اتنے مانگتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو قسط ملتی ہے نا اس سے صرف جو پہلا سود ہے نا وہ سود ادا ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کا دھیلے کا فائدہ نہیں ہوتا اچھا اس قسط سے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے قیمتوں کے تعین کا اختیار آئی ایم ایف کو مل جاتا ہے وہ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں تیل ہمیشہ آئی ایم ایف کے حکم سے بڑھتا ہے گیس ان کے حکم سے بڑھتی ہے جب تیل اور گیس وہ بڑھاتے ہیں ساری چیزیں آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں یہی ان کا سسٹم ہے یہی ان کا باقاعدہ ایک مشن ہے کہ ملکوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے ان کی پالیسیوں پر کس طرح اندر انداز ہونا ہے اور ان کے ان کے ملکوں کے فیصلے ہم نے کرنے یہ معیشت اس طرح وہ کنٹرول کر کے وہ پورا غلامی کے اندر جکڑ کے رکھتے ہیں اللہ اکبر علم اسرائیل من بعد موسا اِز قالو البی اللہ ملکن قاطل فی صبی قالحل عصع تم ان قطب علی کُ القطال و اللہ تو قاتل قالو و في سبيل الله فیصبی وقت اخرجنا بن دارنا و ابنائن فلما قطب علیہ مل قطع طلّہ کلیلم علی ممبال علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ا للم سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے من بعد موسا موسا علیہ السلاۃ وسلام کے بعد قالو جب کہا انہوں نے لے نبی لہم اپنے نبی سے جو ان کے لیے نبی مقرر تھے اس نبی سے انہوں نے کہا ابعث لنا ملکن مقرر کر دیجئے ہمارے لیے بادشاہ نقاتل تو ہم قطال کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی میں۔ اس بادشاہ کی اطاعت میں قیادت میں ہم جہاد کریں گے قتال کریں گے تو آپ مقرر کر دیں قالہ تو کہا نبی نے حل عصی تم کیا ممکن ہے ان کوتبہ اگر مقرر کر دیا گیا علیکم تم پر القتال و كطال یعنی فرض کر دیا گیا تم پر قتال اللہ تو قاتلو کہ نہ لڑو تم پھر یعنی اگر قتال تم پر فرض ہو گیا اب تو تم کہتے ہو نا ہم قتال کرنا چاہتے ہیں دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لیے ایک قائد مقرر کر دیجئے بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی اطاط میں ہم قتال کریں گے تو وہ کہنے لگے نبی کہنے لگے تجربہ ہوتا ہے نا نبیوں کو تو نبی کہتے ہیں بھئی اگر ایسا ہو گیا کہ کتا تم پر فرض کر دیا گیا بادشاہ بھی تمہیں دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تو قاتلو پھر لڑنے سے تم بھاگ جاؤ انکار کر دو نہ لڑو تم قالو تو انہوں نے کہا و اور کیا ہے ہمارے لیے یعنی کیا مطلب کیوں نہیں لڑیں گے اللہ نقاتل کہ نہ لڑے کیا ہے ہمیں کہ نہ لڑے ہم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقد اخرجنا جب کہ نکال دیا گیا ہمیں من دیارے نہ ہمارے گھروں سے و اب نہ اور ہمارے بیٹوں سے فلما کوتبہ پس جب فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القطال وقتال تولو تو بھاگ گئے اللہ قلیل منہم مگر تھوڑے سے رہ گئے جدم میں زار چٹی چھٹی واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو ابن کثیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مصعل السلات وسلام نے جو دعوت پیش کی وہ سارے واقعات جو پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں نا وہ ساری تفصیل آپ اپنے سامنے رکھو تو تو پھر بنی اسرائیل نے جو جو شرارتیں شروع کیں ہاں جی ایک ایک بات میں انکار شروع کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے اور اس کے بعد تو ان کا حال زیادہ ہی خراب ہو گیا ہاں جی ان کے اندر شرقی عقیدے شرکیہ کی دے تو موسا علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ بچھڑے کا مسئلہ اور اس قسم کے مسئلے کہتے تھے کہ وہ ہمیں وہ بنا کے دے دینا جی ہم بھی کوئی یعنی ہاں اجالا الہ ہن کمال وہ دیکھا کو بت پڑے ہوئے خدا پڑے ہوئے کہتے کہ ایک آدھ ہمیں بھی خدا بنا دے یعنی اس قسم کی فضولاتیں تھیں ان کی تو وہ تو موسا حالانکہ موسا علیہ السلام بڑے سخت ہے طبیعت کے تو موسا علیہ السلاۃ و السلام کے بعد کیا ہوا ہوگا کتنا شرک پھیلا کتنی بدعات ان کے اندر آئیں کتنی خرابیاں اعمال میں اخلاق میں بہت سارا سلسلہ جب آ گیا تو پھر اللہ تعالی نے یعنی غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا انہوں نے مارا مار بار کے مار مار کے ستیا ناز کر دیا بخت نصر آیا اس نے مارا بڑے بڑے آئے اور جناب ان کو مار مار کے تباہ و برباد کیا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ تورات تورات وہ چیز تھی کہ جس کے اوپر یہ جمع ہوتے تھے تو تورات کی تختیاں بھی ان سے چھین کر توڑ کر دریا میں پھینک دی گئیں پھر ایک تابوت تھا ان کے پاس تابوت وہ ان کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہوتا تھا ہاں جی بڑا بڑا حوصلہ ان کا ہوتا تھا تو ایک دشمن ایسا آیا اس نے ایسا ان کو مارا کہ وہ تابوت بھی ان سے چھین کے لے گیا تابوت بھی چھن گیا تورات کی تختیاں توڑ کے انہوں نے دریاؤں میں پھینک دی اور ان کا بے پناہ قتل کیا بہت زیادہ ان پر ظلم ہوا اللہ اکبر جب انتہا ہو گئی تو پھر یہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ بھئی اب تو کوئی چارہ نہیں ہے بتھیری تدبیریں کی ہوں گی انہوں نے بھی ان کے دانشوروں نے سوچا ہوگا کہ جی اس طرح کر لیتے ہیں یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں ہیں جی بھاگے بھی ہوئے ہوں گے وہاں بھی نہیں بچے ہوں گے پھر اور بڑی بڑی تدبیریں ہوں گی انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کی ہوں گی پر کچھ بھی نہ پلے پڑا بالآخر تھک ہار کے اپنے نبی سے کہنے لگے کہ بس اب سمجھ آئی ہے کہ جہاد کے بغیر چارہ کوئی نہیں پہلے اسی جہاد سے انکاری بہانے بھاگنا انکار کرنا مذاق اڑانا ہاں جی یہ طریقہ اور جب سب کچھ ہی چھن گیا بے پناہ قتل ہوا ہر چیز ان سے چھن گئی علاقے ان سے چھن گئے ہاں جی ان کے شہروں پر علاقوں پر غیروں نے قبضے کر لیے ان کا تابوت بھی ان سے چھین لیا تورات کی تختیاں بھی توڑ دی کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا تو پھر بلاخر آ کے اپنے نبی سے کہا وہ نبی کا نام کیا ہے اللہ نے تو اس کا ذکر نہیں کیا ابن کثیر نے ذکر کیا ہے شمون کے نام سے یا شمبیل کے نام سے اس قسم کا نام ہے کتابوں کے اندر لیکن چونکہ اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے خام کہ جی فلاں تھا یا فلاں نہیں تھا بات یہ ہے کہ ایک نبی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا تو یہ نبی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ایک قائد مقرر کر دیں جو ہماری کمان کرے گا اور ہم جہاد کی تیاری کریں گے اور ہم جہاد کر کے دشمن کو اپنے علاقے سے نکالیں گے اپنے علاقے باگزار کروائیں گے آزاد کروائیں گے تو اس کے بغیر اب رستہ کوئی نہیں یہ ہے جی وہ واقعہ کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے الم بنی ملئے من بعد موسا یہ اچھا اس میں ایک اور بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی انہوں نے یہ باتیں کی اس سے اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی واقعتاً دیکھتے ہیں یہ بات اللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی واضح ہے ہر جگہ نظر آتی ہے سب ایک ہی طریقے پر نہیں ہوتے نہ سب کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے ہاں جی نا ہی سارے اصلاح کرنے کے لیے ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ملا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ قوموں کے اندر کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں وہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ہاں جی وہ بڑے اموال اور وسائل اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو عام طور پر لوگ ان بڑوں کے ساتھ مل کر اپنے معاملات چلاتے ہیں اصل ذمہ دار وہ, وہی لوگ ہوتے ہیں قوموں کے اندر جو سردار ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں جو وسائل لیتے ہیں جو علم کی بنیاد پر بڑے ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہیں نا سردار بڑا کسی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بندہ یا تو وہ مال کی وجہ سے ہو جاتا ہے جی یا سیاست میں بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ بڑا ہو جاتا ہے یا پھر وسا یہ علم کی وجہ سے اس کا اس کو یہ حیثیت مل جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس سے باتیں پوچھتے ہیں فتوے لیتے ہیں عمل کرتے ہیں تو گویا کے معاشروں کے اندر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہیں جن کو عام طور پر سردار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے سرداروں سے ملا کا لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں قوموں کے اندر تو جب اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا ہے تو اس لفظ کو بھی بار بار قرآن نے استعمال کیا ہے تو قوموں کے اندر کچھ بڑے وڈیرے ہوتے ہیں وڈیرے وہ اصل ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جس طرف چلتے ہیں قومیں اس طرف چل پڑتی وہ یہ اصل ذمہ دار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مسا علیہ السلاۃ وسلام کے بعد بھی یہ جو بڑے بڑے تھے وڈیرے تھے جنہوں نے بہت تدبیریں کی لیکن کچھ کام نہیں آیا تو پھر یہ سارے وڈیرے اکٹھے ہو کے نبی کے پاس آئے اور نبی سے اس دور کے نبی سے انہوں نے پھر یہ درخواست کی کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ کوئی قائد کوئی آرمی چیف بنا دیا جائے سمجھا گئی تاکہ ہم پھر اللہ کی راہ میں قطال کریں اللہ کی راہ میں جہاد کریں یہ جا کر اس سے درخواست کی اب نبی کو پتہ تھا وہ ان کی آتیں گندی آتے کیا کہتے ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم یہ کام کرتے ہیں میں اللہ سے بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا یہ ہو تو سکتا ہے ہم بندہ تو مقرر کر دیں گے لیکن تم نے پھر بھاگ جانا ہے تم نے لڑنا کوئی نہیں ہاں جی پھر تم نے کہنا یہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہاں جی مال خرچ کرنے پڑتے ہیں یہاں تو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے تم نے یہ کام کرنا کوئی نہیں جب نبی نے ان سے یہ کہا نا کہ مجھے پتہ ہے تم نے لڑنا کوئی نہیں اب تو تم مطالبے کر رہے ہو نا ہاں جی ان و اللہ تو خاطل تجربہ ہوتا ہے نا بندے کا نبی سے زیادہ تجربہ کس کے پاس ہوتا ہے نبی سے زیادہ قوم کی عادتوں کو کون سمجھتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے جہاد کرو گے نہیں پھر اللہ کا غصہ اور بڑھے گا کیونکہ جہاد سے جو قومیں بھاگتی ہیں وہ اللہ کے غذب کا شکار ہوتی تو کہنے لگے نہیں وہ مالانا اللہ نقات لفی صبی اللہ وقت اخرجنا بن دیا با ابنا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دشمن نے ہم سے علاقے چھین لیے ہمارے ملک ان کے قبضے میں چلے گئے ہمارے شہر ان کے پاس چلے گئے ہمارے بیٹے ان کے قبضے میں چلے گئے اور ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر دشمن اس طرح مسلط ہو گیا تھا کہ ان کے افراد ان کے قبضے میں تھے ان کے جوان جوان ان کی قید میں تھے ان کی عورتیں ان کی ان کی قید میں ہوں گی ہاں جی اور ان کے علاقے یعنی مقبوضہ ہو چکے تھے تو کہنے لگے اگر یا کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دشمن نے ہم سے ہمارے ملک علاقے چھین لیے ہمارے بیٹے چھین لیے ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیا ہمیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں اپنے ملک چھوڑنے پڑے ہیں تو کیا ہم پھر بھی نہیں لڑیں گے آپ یہ خدشہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں اس کے بغیر رستہ ہی کوئی نہیں تو جب رستہ ہی کوئی نہیں تو آپ پریشان نہ ہوں آپ یقین رکھیں ہم ضرور لڑیں یہ بات انہوں نے کہی یہاں بھائیو سبحان اللہ شیخ محمد بن صالح سمین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بڑے بڑے زبردست نقطے یہاں انہوں نے بیان کیے ہیں اللہ اکبر ایک نقطہ تو انہوں نے یہ بیان کیا جو میں نے کم از کم پہلی مرتبہ پڑھا انہوں نے کہا کہ نبی اور بادشاہ حاکم ان کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کو بڑا اونچا مقام دیتا ہے اور ملک بادشاہ جتنے ہوتے ہیں وہ نبیوں کے تابع ہوتے ہیں نبوت اصل مقام ہے جی, یہ صرف مقام اس لیے ہی نہیں ہے کہ وہ صرف ہدایت کے لیے ہے بلکہ نبوت جو ہے وہ دنیا کے نظام چلانے میں بھی ملک کے اوپر ہوتی ہے بادشاہ کے اوپر ہوتی ہے یہ ایک نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا تو نبیوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اچھا یہاں سے تو پھر وہ انہوں نے تو نہیں لکھا لیکن مجھے یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے اور نظام بہت سیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ بادشاہوں کو دنیا میں جو حکمران ہیں ان کو سیدھا چلانے کے لیے راہ راست پر رکھنے کے لیے جو نبیوں اب تو چونکہ نبی نہیں ہے نا ہمارے ہاں تو ختم نبوت ہے نا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے لیکن العلماء و رسۃ علماء نبیوں کے وارث ہیں گویا کے جو نظام ہے دنیا کے اندر جن کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے وہ کیا کہ علماء اس سطح پر ہونے چاہیے کہ وہ حاکموں کو صحیح چلائیں رہنمائی کریں اور حکمران علماء کی رہنمائی کے اندر دنیا کا نظام چلائیں اس کے ساتھ اللہ کا دین دنیا میں قائم رہتا ہے کوئی بات آپ کو سمجھ آئیے بہت بڑا نقطہ ہے بہت بڑا نقطہ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنا فضول انتخابات کا جمہوری نظام ہے ہاں جی کہ عوام ہی حکومت دیتے ہیں اور عوام ہی حکومت چھین لیتے ہیں ہمارا نظام تو یہی ہے نا ہاں جی کہ گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل یہ جمہوریت کی یہ تعریف ابراہیم لنکن نے یہ جو بہت ان کا ایک بڑا ماہر تھا یہ اس کی تعریف کی ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے عوام کی حکومت پہلے گورنمنٹ آف دی پیپل عوام کی حکومت ہونی چاہیے بائی دی پیپل عوام ہی کے ذریعے ہونی چاہیے عوام بنائیں عوام ہی اس کو تبدیل کریں فار دی پیپل اور عوام کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے یہ یہ جمہوریت کی تعریف ہے اور حقیقت میں بڑی جامع تعریف مانی جاتی ہے کہ عوامی حکومت دیتے ہیں الیکشنوں کے ساتھ کسی کو حکومت ملتی ہے الیکشن کے ساتھ وہ بیچارہ کرسی سے اتر جاتا ہے دوسرا اس کی کرسی پر چڑھ جاتا ہے تو یہ یہ ایک سسٹم ہے یہاں جو سسٹم ہمیں سمجھ آتا ہے مسلمانوں کے اندر اسلام کا جو سسٹم یہاں بنتا ہے ان آیات میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء جو صحیح معنوں میں نبیوں کے وارث ہیں علماء وہ حاکم کا تعین کریں اور جب وہ دیکھیں کہ وہ حکومت صحیح نہیں کر رہا اللہ کے دین کے مطابق نہیں کر رہا تو علماء ہی کو یہ حق ہو اختیار ہو کہ وہ اس کو معزول کریں وہ اس کو معزول کریں تو یہ عوام کا اختیار نہیں ہے جن کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے سمجھیے ان کی بجائے جو نبیوں کے بارے اگر نبی مقرر کرتا ہے حاکم کو تو نبی صلی آج اس امت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماءبرسۃ الانبیاء صحیح معنوں میں جو دین کے عالم ہیں جو نبی کے وارث ستے اچھا وہ وہ کہے گے جی یہ تو یہ سارے پڑھے لکھے ڈیلی ہولڈر اور سارے یہودیوں کے شاگرد نبی کے وارث کیسے بڑھ گئے بھائی ہاں؟ کیا خیال ہے نبی کے وارث تو وہی نا نبی جس کام کے لیے آئے تھے نبی جو علم لے کے آئے تھے جو اس علم کے وارث ہیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا یہ ورثہ علم کا ہے وہ ورثہ جو وہی کے ذریعے نادل ہونے والا علم ہے اس علم کے جو وارث ہے وہ وارث ان کا یہ اختیار ہونا چاہیے ان کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ وہ حاکم مقرر کریں اللہ کے دین کی مصلحت کی خاطر اللہ کے دین کے لیے دین کے قیام کے لیے اللہ کے دین پر عمل کے لیے عوامل اور نواہی کے لیے یہ علماء ان کو مقرر کریں اور اگر کسی حاکم کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ بالکل دین پر نہیں چلتا اس کی اپنی دینی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے غافل ہو چکا ہے ہاں جی تو علماء ہی کو یہ حق ہو کہ اس کو معزول کر کے اس سے بہتر آدمی کو مسلمانوں کی مصلحت کے لیے اسلام کی مصلحت کے لیے وہ مقرر کریں اس آیت سے جو شیخ محمد بن سالم نے بحث کی ہے اس کے بعد مجھے یہ سمجھ ہے کیا خیال ہے واللہ بہت بڑی بات ہے اگر اس بات کو مسلمان آج سمجھ لیں کہتے ہیں نا رسا ہی نہیں مل رہا جی پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے جی اس کے لیے کوئی طریقہ بتاؤ کوئی طریقہ بتاؤ ہے نا معروف کوئی تمہارے پاس طریقہ کیا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی قرآن کی رہنمائی میں یہ طریقہ موجود اللہ اکبر دوسرا نکتا وہ یہ ہے کہ وہ, وہ قتال جو ملک کی ازادی کے لیے ہوتا ہے سمجھیے دشمن نے آپ کا علاقہ چھین لیا ہے مسلمانوں کا علاقہ چھین لیا ہے اب آپ پر فرض ہے کہ اپنا علاقہ دشمن سے واپس لیں اس کی آزادی کے لیے اور آپ کے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے چھڑانے کے لیے جتنا جہاد قتال ہوگا یہ سب سبیل اللہ سمجھ گئی ہے یہ دیکھو یہ یہ الفاظ اس کے لیے بڑے واضح ہیں فلماء کتب علیہم القطال و طولؤ اللہ کلی فرمایا جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے بادشاہ بھی مقرر کر دیا کہا چلو بھائی ٹھیک ہے تم مطالبہ کرتے تھے اب کرو قتال تو باگ گئے چلے نا بھائی ہم سے نہیں ممکن ہے وہ اصل میں آئے ہوں گے نا یہ نبی سے کہنے کے لیے کہ کس نے کرنا ہے کیا ہونا ہے یہ نبی سے بات کرتے ہیں وہ اللہ کرے گا نہیں کرے گا اللہ ان کو وحی کے ذریعے اجازت دے گا نہیں دے گا تو فرمایا کہ طبل اللہ قلیل منہم پھاگ گئے جہاد سے تھوڑے سے رہ گئے جہاد میں واللہ علیم بالظالمین سبحان اللہ کیا مطلب ہے واللہ علیم بالظالمین کا پچھلے سے ظالم وہ ہوتے ہیں جو جہاد سے بھاگتے ہیں اللہ یہاں اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے یہ جہاد سے انکار کرنے والے بھاگنے والے اللہ تعالی ان کو ظالم کہہ رہا ہے واللہ علیم بالظالمین یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جہاد سے بھاگنا جہاد سے انکار کرنا جہاد کی مخالفت کرنا اور غلامیاں تسلیم کرنا کافروں کی نوکریاں کرنا اور جہاد کی طویلیں کرنا و یہ سارے کا سارا ظلم ہے جو مسلمان آج کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے اسی کی وجہ سے غلامیاں مسلط ہوئیں دشمن مسلط ہوئے نقصان ہوئے امتوں کے قوموں کے اور آج مسلمان بھی ظلم کر کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں کافروں کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں ان کے نظاموں کی غلامیاں کرنے پر مجبور ہیں ہاں جی اس ظلم کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ کی مدد کے مستحق ہوں گے اور مسئلے حل ہوں گے علاقے آزاد ہوں گے اور ان کے لوگ آزاد ہوں گے سبحان اللہ عیسائد کے اندر بھی ایک اور بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہے وہ کیا ہے اخرجنا من نا بنا یہاں سے جو بات سمجھ آئی ہے نا کہ ملکوں کی آزادی بھی جہاد ہی سے ہے اور قوموں کی آزادی بھی جہاد ہی سے ہے دیار کے ساتھ ابنا انا <تصفيق> یعنی قوم غلام ہوتی ہیں اور ہم اس وقت مسلمانوں کی ملک بھی غلام ہے قوم غلام ہے آبادیاں غلام ہیں ہاں جی ابنا انا سے بڑا آزادی حاصل کرو آزادی حاصل کرو اور قوموں کی آزادی بڑے بڑے فلسفے بنا کے بیٹھا ہے وہ اس نے بھی فلسفے بنائے ہوئے ہیں اور بھی بڑے بڑے فلسفے آزادی آزادی آزادی اور قوموں کی آزادی بھی قد اخرجنا و ابنا اینا ملکوں کی آزادی بھی اور قوموں کی آزادی بھی جہاد سے ہوتی ہے یہ اللہ کا قرآن نص کے طور پہ پیش کر رہا ہے اس کے بغیر آزادی کا تصور ہی کوئی سبحانہ